کہا میں چاہتا ہوں کہ اپن ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بی دوں اس مہر پر کہ تم آٹھ برس میری ملازمت کرو پھر اگر پورے دس برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا ناؤ چاہتا قرب ہے انشاءاللہ اللہ تم مجھے ان کوہے میں پاؤ گے